ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنی کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تریف ہو اسوہے کو ہرگز عذاب سے دور نہ جانا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے